کہ وہاں تو ابھی کچھ اوسط ہی گرا تھا یا کچھ ابھی کچھ حضرات کے اندر جو ہے وہ صرف شدت احساس کا معاملہ تھا یہاں تو ہمارا جو حال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان ایمان حقیقی شاز ہی کسی کو نصیب ہے ایک ماوسی عقیدہ ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی بنا پر ہم مسلمان ہیں وہ ایمان حقیقی جو ہے وہ تو ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیوا لے کر وہ تو شاد ہی کہیں ہوگا اللہ ماشاء اس حوالے سے ہمارے لیے سب سے قیمتی حصہ قرآن مجید کا یہی بن گیا کسی حوالے سے جو یہ ہمارا منتخب نصاب ہے کیونکہ اس میں جو قرآن مجید کے حصے شامل کیے گئے ہیں آیات یا صورتیں وہ اسی لیے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک تو یہ بات آئے کہ دین کا جامع تصور ان پر واضح ہوتا ہے دین مذہب کی بجائے دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے پھر یہ چاہتا ہے اپنا غلبہ پورے انسانی جو نظام زندگی ہے اس پر اپنا تصد چاہتا ہے اقتدار چاہتا ہے اسطلاح چاہتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ فرائض دینی کا تصور واضح ہو جائے کہ ایمان حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ بند مومن غلب دین کے لیے تن منگ دھن وقت کرے جد و جہد کرے جان اور مال کی بازی لگائے اگر یہ نہیں کرتا ہے تو در حقیقت پھر وہ سادق المان نہیں ہے اس بازی میں اگر اس نے باقی کے ساتھ مفاخمت کر اگر ریکنسائی کر لیا ہے نظام باطل کے ساتھ نظام باطل کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ پھر وہ ایمان حقیقی سے محروم تو چونکہ یہی اصل میں مرکزی نقطہ ایک منتخب نصاب کا یہی وجہ ہے کہ ان دس صورتوں میں سے 6 صورتیں ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں سورج تغاب ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ ایمانیات کی بحث میں شامل تھی پھر سورج تحریم کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ مسلمانوں کی آئلی زندگی سے متعلق تھی پھر سورہ صف کا ہم مطالعہ کر چکے حضور صلی اللہ راسم کا مقصد ہے بیسط غلبۂ دین ہے اور مسلمانوں کو للکارا گیا یا یادین عامن حلقم عالات تجارت ان تنجی کو میرا تو من اب اللہ و رسول و توجاہدون فیصل اللہ بالکم وال پھر سورہ جمعہ کا ہم مطالعہ کر چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی جد و فرمائی اس میں جو میدان جو مین پاور آپ نے حاصل کی ہے مردان کار جو ہے کیسے فراہم کیے کیسے انہیں تربیت دیا جی کیسے تیار کیا حوال نظیب آصف علمین رسول منہوم یقل علیہم آیات ہی ملدقی می المحم پھر سورہ مناف ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں اسی جہاد سے غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے نفاق کی اور نفاق پھر جو ہے کس درجے مہلک ہیں کس درجے تباہ کن ہیں وہ سارے معاملات جو ہیں اہم ترین وہ انہی صورتوں میں آئے ہیں اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے جو مختلف موضوعات اہمیت کے حامل ہیں اگرچہ بقیہ قرآن میں باقی سوچیے کہ یہ اگر سوا پارا ہے تو پورے قرآن میں یہ ایک بٹا تیس یا ایک بٹا پچیس ہے لیکن قرآن حکیم میں جو مباحث بڑے توانت کے ساتھ آئے ہیں شرح و بش کے ساتھ آئے ہیں مختلف صورتوں میں مکی اور مدنی صورتوں میں ان صورتوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے خلاصوں کی شکل میں دے دیا گیا ہے گویا کہ انسان کی جو ایک کبھی سی کمزوری ہے ہر طرح کے انسان ہیں زیادہ محنتی لوگ بھی ہیں سہولت پسند لوگ بھی ہیں جیسے طالب علم ہوتے ہیں وہ طالب علم بھی ہوتے ہیں جو اپنی تمام ٹیکسٹ بکس کا ایک ایک حرف پڑھتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو گویا کہ اس قسم کے لوگوں کی بھی سہولت کے لیے اللہ تعالی نے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمان توحید اس کے تقاضے یہ اصل جو ہے یہ تو مکھی صورتوں کا مضبوط ہے لیکن سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں کل اٹھارہ آیات میں ایمانیات صلافات پھر اس کے ثمرات برکات اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے کل اٹھارہ آیات میں ایمان کے موضوع پر جام ترین سورج اس کا برکس جو کہ قانونی سطح پر تو ہوتا ہے کفر اور مسلمانوں کے اندر جو کفر پیدا ہو جاتا ہے نام نہاد مسلمانوں میں اس کا نام نفاق ہے حقیقت کے اعتبار سے کفر لیکن قانوناً وہ منافع بھی مسلمان ہے اب اس نفاذ کا مضمون جو آیا قرآن مجید میں قرآن عمران میں آیا ہے سورہ نساء میں بہت مفصل آیا ہے پھر یہ کہ سورہ توبہ میں بہت بڑا جو حصہ ہے سورہ توبہ کا وہ انہیں مباحث سے متعلق ہے لیکن کل گیارہ آیات پر مشتمل سورہ منافقون ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مرض کیا ہے اس کے اصل سبب کیا ہے ایکسائٹنگ کاز کیا ہے پری ڈسپوزنگ کاز کیا ہے سمٹمز کیا ہیں اس کا پروگنوس کیا ہے پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے لیے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا یہ ساری اصطلاحات میں جو ہے تم کی استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ نفاذ کو اللہ تعالیٰ نے مرض قرار دیا فی قلوبہم میں فزادہم مر ہو اسی کی بڑی ہوئی شکل ہے جو مختلف درجات ہیں منافقین کے ان کے لیے ساری بحث جو ہے وہ گیارہ آئسوں میں مکمل اسی طرح حضور کا مقصد ہے بے سب تو مدنی صورتوں کے اندر بڑے مفصل کی بحثیں آئی ہیں لیکن یہ کہ سورہ صف نے جس جامعیت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے پھر آپ کا طریقہ کار بنیادی طریقہ کار سورہ جمع کرنے اس کا خلاصہ آ گیا ہے آئلی زندگی چونکہ اہم ترین ہے اس لیے کہ یہی یعنی سب سے پہلی اینٹ ہے اجتماعیت کی خاندان کا ادارہ فیملی لائف اور اس فیملی لائف پر اس مجموعے میں دو صورتیں جو ہے سورت الطلاق اور سورت التحری موجود ہیں اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا جو کل سوا پارے پر مشتمل ہے 10 ورتیں ہیں یہ امت مسلمات سے خطاب کے ذمن میں جامع ترین بھی ہے اور یہ کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بھی ہے کہ ان پر غور کریں ان ان کے بین الستور جو ہے غور و فکر جو ہے زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں ان کا ورد رکھیں انہیں بار بار پڑھتے رہیں جیسے تو پورے قرآن کا یوز ہونا چاہیے پورے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ خطاب پر یہ قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے اب آئیے ان جو, جو سورتیں ہیں دس ان کی بھی ایک تقسیم ہے اسے ایک بار سے اس پر بھی نظر ڈال لیجئے یہ دس سورتیں ہیں کل ان میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز ہوا ہے سبح بڑھا دلّاہ یا یو سب یہ سورہ حدید ہے پہلی سب بحال معافی سماوات ولم اس کے بعد پھر سورت الحشر رہے گا و ما فلم پھر ہے و ماف الم پھر سورج جمعہ ہے یو و معاف الم پھر سورج تبابل ہے یو سب ما لاہ و ماف تو پانچ سورتیں جو ہیں وہ تسبیح کے ذکر سے شروع ہوئی پانچ جو ہیں بغیر کسی تمہید کے سورج مجادلہ ہے پھر سورہ ممکنہ ہے سورہ منافقول ہے پھر یہ کہ سورت الطلاق ہے صورت التحریم ہے پانچ سورتیں وہ ہیں جو بغیر اس قسم کی کسی تمہید کے براہ راست خطاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ان پانچ کو کہتے ہیں مصدحات بعض حضرات المصدحات میں دو سورتوں کو اور بھی شامل کرتے ہیں. کیونکہ ایک سورت الصرا یا سورہ بنی اسرائیل ہے سبحان النزی یسرا بیابدہی للم المسد الحرام المسد القص اور ایک پھر جو ہے کہ تصویر کے حکم سے شروع ہوتی ہے سبشٹ مربے کا لال صورت العلہ تو بعض ادرات ان کو کہتے ہیں المسبحات یعنی یہ سات سورتیں جو ہیں مصبحات ان کا ایک کلیکٹیو نیم ہے لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل میں اس لفظ کا اطلاق انہی پانچ سورتوں پر ہونا چاہیے سب اللہ یا یہ سب یہ اب اس لیے بھی ایک عجیب تقسیم ہے اس لیے کہ تین سورتوں کے شروع میں آیا ماضی کا سیلا دو کے شروع میں آیا تیل مزارہ یہ سبلہ ہے معافی کا لیکن عجیب ایک توازن پیدا کیا گیا ہے کہ سورت الحشر کے آخر میں یہی مضمون پھر آیا ہے اور وہ مظارے کے سیدھے سے آیا یوسب لہو یوسب بے لہو مافی سماواتی گویا کہ تین ہی مرتبہ اس میں تشویح کا سیدھا جو ہے ماضی میں آیا تین ہی مرتبہ وہ مظاہرے کی شکل میں آیا ایک اور مزید تقسیم ہے ایک ایک مرتبہ ماضی کا اور مظارے کا سیدھا آیا ہے بغیر معاف ارض کے الفاظ کو دوہرا کر سب بحال معاف سماوات ول عرض یو سب میں ہو لہو مافی و لرض ایک ایک مرتبہ اور دو مرتبہ آیا ہے سب بحال ہے مافی سماوات و مافل لرض یہ سورت الحشر میں بھی اور سورت الصح میں بھی اور یو سب ہو للہ ہے معافی سماوات وماف الرض یہ سورت الجمعہ میں بھی ہے سورت الطباب میں بھی ہے تو ایک عجیب سا توازن ہے جو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی قائم کرتا ہے اگرچہ اب ان کی کوئی مانوی کیا اہمیت ہے اس پر تو آدمی غور و فکر کرتا رہے لیکن یہ کہ ایک توازن ایک عدلی اعتبار سے بھی کوئی توازن کا شکل کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں جہاں بھی پایا جاتا ہے کم سے کم مشاہدے کی حد تک اور اس کے حوالے سے ذہن میں ان حقائق کو مستحصر رکھنے کی حد تک یہ چیزیں مفید ہیں آخری بات یہ کہ ان سب میں۔ سورت الحجیت جو ہے سب سے زیادہ جامع بھی ہے پورے دس سورتوں میں بھی اور خاص طور پر مصبحات میں ام المصبحات اس کو قرار دیا جائے گا سب سے طویل بھی یہی ہے چار رکو پر مشتبل ہے انتیس آیات ہے دو سورتیں جو ہے پھر تین تین رکوؤں پر, پر ہیں سورج مجادلہ اور سورت الحشن باقی سات سورتیں دو دو رقوع پر مشتبل تو طویل ترین بھی اس اعتبار سے یہ ہے جامع ترین بھی یہ ہے اور ام المصبحات یہ تو پھر میں بعد میں جب ہم اس کا سلسلہ بار کریں گے تو بتاتا چلوں گا کہ یہ مضمون جو یہاں آیا ہے تین آیات میں پوری صورت آگے آپ کو اسی مجموعے میں اسی شرح پر مل جائے گی نفاق کا مضمون تین آیات میں اس صورت میں ملے گا سورہ منافقون میں پھر اس کی مزید تشریح مل جائے گی انبیاء کرام کا مقصد بے صد بحثیت مجموعی قاعدۂ کلیہ کے طور پر ایک آیت میں آیت نمبر پچیس میں آئے گا اسی پر در حقیقت پوری صورت صف آپ کو ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے حوالے سے بالخصوص اسی طریقے سے اس کے شروع میں ذات و صفات باری تعلی کا جو بیان آیا ہے آپ اس کو دیکھیں گے پھر دوبارہ وہ آپ کو سورہ تغابل کے شروع میں ملے گا اس طریقے سے ایک جو اسی سورہ حدید میں مضمون آیا ہے قیامت میں حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں منافقوں کو اور اہل ایمان کو علیحدہ اضلاع کرنے کے لیے اہل ایمان کو ایک نور عطا کیا جائے گا اس کا ذکر سورہ حدید میں بھی ہے پھر سورہ تحریر میں بھی آخر میں مضبوط ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے اولن تو جیسا کہ میں نے ارس کیا پورے قرآن میں یہ جو دس صورتیں ہیں یہ اہم ترین ہیں وہ امت مسلمہ سے خطاب کے اعتبار سے پھر ان میں جامع ترین جو ہے یہ سورت الحدید ہے اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین کا تجزیہ ہے وہ بھی میں اس وقت اس لیے کہ اصل میں تو آئے گا یہ سلسلے وار جب ہم پڑھیں گے لیکن شروع میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں پہلا حصہ اس کا چھ آیات پر مشتمل ہے اور آج میں نے انہی کی تلاوت کی تھی اگر تو اس دشت میں شاید ہم اس کا آغاز نہ کر سکیں ذات و صفات باری تعلی کے بیان پر یہ چھ آئے میں آج کی تاریخ میں بھی ارض کر رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک قرآن حکیم کا جامع ترین مقام اور یہی اصل علم ہے جس کو کہا جائے گا العلم اس لیے کہ دین کی جڑ بنیاد ایمان اور ہم حقیقت ایمان پر بڑی مفصل بحثیں کر چکے ہیں ایمان اگرچہ ایمانیات متعدد ہیں اللہ پر ایمان آخر پر ایمان رسالت پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لیکن اصل ایمان ایمان باللہ ہے اسی لیے ایمان مجمل میں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی تو جمی احکام ہی اقرار باللسان بلسان و تفریق ام مجمل اور ایمان نام ہے ایمان باللہ کا اور ایمان بلّہ کا خلاصہ کیا ہے مار الہی اللہ کی معرفت اس کی معرفت ذات و صفات کے حوالے سے ہوگی اور ذات و صفات باری تعلی کا بیان جامعیت کے اعتبار سے اور نمبر دو اعلیٰ ترین جو فہم و شعور کی سطح ہو سکتی ہے ہائیسٹ لیول آف کانشیسنیس اس پر ذات و صفات باری تعلی کا بیان ان چھ آیات میں ہے جو سورہ حدیث کے شروع میں باتیں ہوئی کچھ اس کی جھلک پھر آپ کو سورہ تغابل میں بھی ملتی ہے کچھ اس کی جھلک پھر مکی صورتوں میں سے سورہ شورا میں ہے لیکن یہ ہے کہ جامع ترین اور بلند ترین بحث یہ ان چھ آیت ہے اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پانچ آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر سات سے آیت نمبر گیارہ تک اس میں بھی جامعیت کی انتہا ہے کہ کل تقاضے دین کے صرف دو الفاظ کے حوالے سے آ گئے عامنو باللہ ہے وانفقوا بما پانچال کو مستقلفی نفی ایمان انفاق اگر یہ تقاضے پورے کرتے ہو تو تمہارے لیے ادر کبیر ہے ادر عظیم نہیں کرتے ہو تو پھر ملامت ہے اور زجر ہے اور وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے جس کا میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں جس کی جانب مالکم عملہ تمہیں رو نہ دل رہا ور رسول و تمہیں کیا ہو گیا ایمان کیوں نہیں رکھتے کیوں تمہارا اعتماد اور تبکل اللہ کی ذات پر قائم نہیں وہ اللہ تم فی سبیل اللہ کیا ہو گیا تمہیں کیوں نہیں خرچ کرتے کیوں نہیں کھپاتے کیوں نہیں لگاتے یہ دوسرا حصہ پھر یہ کہ تیسرے حصے میں میدان حشر میں جو تقسیم ہو جائے گی جنہوں نے بھی اس معاملے میں گریز کی رائے اختیار کی تھی وہ ہے کہ جو منافق قرار پائیں گے تو جیسے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر دیا جاتا ہے میدان حشر میں ایک خاص مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں مومنین نے سادتی مسلمانوں میں تقسیم ہوگی ایک ہے تقسیم مسلمان اور کافر ایک ہے مسلمانوں میں پھر تفریق کہ کون وہ صادق سابق ہے کسی بھی درجے میں چاہے ایمان جو ہے کم ہے لیکن ہے کسی درجے میں ایمان دلوں میں نور ہلکا مل جائے گا اگر تھوڑا ایمان ہے لیکن اگر بہت اللہ تعالیٰ نے گہرا ایمان اور یقین دیا ہے تو پھر وہ نور بھی جیسا کہ میں بعد میں ارد کروں گا حضور نے خبر دی ہے کہ اتنا فرق و تفاوت ہوگا کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جیسے اس کی روشنی مدینے سے سگڑا تک پہنچ جائے اور کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جس سے صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے جس کی سادہ سی مثال ٹارچ جیسے ہوتی ہے چھوٹی سی ٹارچ ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اندھیری رات ہو اور کسی پگڈنڈی پر چل رہے ہو آپ تو جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کے ہاتھ میں باقی یہ کہ اگر کسی کو وہ نور ملا ہو جو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکری صدیق کو ملے گا رضی اللہ تعالی عام یا یہ کہ پھر ابی آئے کو ملے گا ان کے نور کا جو ظہور ہوگا تو فرق و تفاوت ہوگا لیکن جس کے دل میں بھی کچھ بھی ایمان ہے وہ ایک طرف اور جو ایمان سے بالکل خالی ہے منافق وہ دوسری طرف اور پھر کسی ضمن میں نفاق کی حقیقت کیا ہے نفاق کے مختلف مراحل کیا ہے کیسے یہ مرض آگے بڑھتا ہے جاب ترین مقام یہ ان چند آیات میں آ جائے گا اس کے بعد یوں سمجھئے کہ اب جب یہ کیفیت بیان ہوئی تو چوتھے حصے میں آیات جو ہے چار ہے سولہ تا انیس اس میں یہ کہ اصلاح کی ترغیب دی ہے حوصلہ افضائی کی گھبراؤ نہیں اگر تم اپنے باطن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ ایمان حقیقی تو نصیب نہیں ہے تو بھی گھبراؤ نہیں ابھی مہلت ہے ابھی کمرے ہمت کسو اصلاح کرو ایمان کی حصول کی کوشش کرو اس کے لیے راستہ بھی بتا دیا گیا اور اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے ان چند آیات میں سلوک قرآنی جامعیت کے ساتھ آ گیا پھر پانچواں حصہ ہے وہ بھی پانچ آیات پر مشتمل ہے بیس یا چوبیس اس نے حیات دنیاوی حیات اخروی کا تقابل آیا ہے اور بڑی پیاری تمثیل کے ذریعے سے انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں بچپن ہے پھر اس کے بعد ذرا نوجوانی کا دور ہے پھر جوانی کا دور ہے پھر اندھیڑ عمر ہے پھر بڑھاپا ہے بڑی خوبصورت تمثیل کے ساتھ کہ ہر انسان کو بہرحال ان مراحل سے گزر کر اور قبر میں جا ہے لا بحال یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی ان مراحل سے گزر کر ایک ابدی زندگی ہے آخرت کی جس میں دو انجاموں میں سے کسی ایک انجام سے انسان کو دوچار ہونا وہ اس پہلو سے حیات دنیاوی حیات غربی کا تقابل اور پھر یہ کہ حیات دنیاوی میں انسان کو جو کچھ مسائل ناگوار حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اس کی اصل حقیقت کھول کر دکھائی دے چھٹا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اور وہ ہے آیت نمبر پچیس جس کے بارے میں بہت سے احباب کے ان میں میرا یہ قول پہلے سے ہوگا کہ پوری دنیا کے سارے انقلابی لٹریچر میں اتنا انقلابی ایک جملہ آپ کو نہیں مل سکتا جو قرآن مجید کی سورہ حدیت کی آئٹ نمبر پچیس میں انقلاب عظیم اس کے تمام مراحل ہم نے کیوں انبیاء کو بھیجا کیوں ہم نے کتابیں نازل کی کیوں شریعت نازل کی کیوں ہم نے یہ میزان نازل فرمائی اس لیے تاکہ عدل اور انصاف تعین اور عزل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے انقلاب لانا پڑے گا جس کے لیے جہاں ترغیب ہے تشویف ہے دعوت ہے تعلیم ہے وہاں لوہے کی طاقت بھی استعمال کرنی پڑے گی وانزل الحدیب سی ہے باس الشدید و اسی آیت کے حوالے سے اس صورت کا نام سرہ حدیب ہے اس کے بغیر کبھی بھی نظام نہیں بدلا کرتا عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے جانیں دینی پڑتی ہے اور در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے ان جانسار بندوں کا امتحان دے رہا ہے جو دعوے دار ہے ایمان کے آیا وہ اس نظام و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اور اس حدید کی قوت ہاتھ میں لے کر میدان میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ یہ پچیس نہیں آئے تصور مبارکہ کی بلکہ میں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں اتنا ہوریاں لٹریچر جو ہے ہوریاں خاص بالکل واضح لگی لپٹی رکھے بغیر انقلاب کا عمل وانزل حدیت شی ہے باس الشدید و مناس اس کے بغیر جو ہے کبھی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دلیل سے مان جاتے ہیں مان جاتے ہیں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں دلیل سے قائل ہو جاتے ہیں اور ہر طبقے میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی ہر نظام میں جو مراد یافتہ طبقہ ہوتا جو مستقبرین ہے جو مترفین ہے وہ در حقیقت اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اس کے لیے طاقت کا استعمال نہ بھیجیے تو یہ در حقیقت میں نے اسی لیے اس کو مکمل ایک حصہ قرار دیا اس کا جو ایک آپ پر مشتمل اور ساتواں اور آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا اس میں پھر جو اس کا اینٹی کلائمکس ہے جہاد اور قتال اور انقلاب اس کے برق ایک رہبانیت ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس رحبانیت کی نفی بھی کر دی گئی ہے کہ اگر سے کچھ نیک دل لوگ ادھر راغب ہو جاتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ جس راستے پر چاہتا ہے کہ اس کے وفادار بندے چلے وہ یہ رحبانیت کا راستہ نہیں یہ تمہیدی باتیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مکمل ہو گئیں اب ذرا اپنا ایک تاثر ارض کر رہا ہوں وہ کہ ایک تو تحدیث نعمت کے طور پر وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا راما بے نعمت رب کا فحدث. اس سورہ مبارکہ سے مجھے بالکل آغاز میں جبکہ ابھی اپنے میں اس مشن کا جو سمجھیے کہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ان عطا فرمایا تھا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خصوصی نسبت ذہنی اور قلبی یہ میں سن 56-57 کی بات کر رہا ہوں اسی وقت سے ایک خصوصی تعلق خصوصی نسبت ایک مناسبت نسبت بھی مناسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اس ربا اس وقت سے میں متاثر مواقع پر اس کے درد دیتا رہا ہوں پھر یہ کہ ایک واقعہ بھی ہے خاص طور پر سر اتھاون کا جب میں یہ درد دے رہا تھا کراچی کی ایک محفل میں تو میرے اجزا میں سے ایک ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں جماعت اسلامی کے رکنیت جو ہے ان کی قبل تفسیمیں ہند سے ہیں اس سے پہلے وہ خاص طور پر دیوبندی حلقہ جو ہے اس میں سے تھانوی حلقے سے وابستہ تھے گویا کہ مذہبی اور دینی مزاج شروع سے ہے انہوں نے جب میرا درد سنا تو اس وقت کہا تھا یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں سر اتھاون کی کہ آپ کو جو مناسبت اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ دی ہے آپ تو اب یہ چھوڑ یہ سارے دھندے یہ پریکٹس اور یہ اور وہ اور لگے صرف دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں اور سارے اخراجات میرے لگے بارک میں نے تو اس بات کو سب تو ہنس کر ٹال دیا تھا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصل میں جو بھی کچھ قرآن مجید کی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ محض پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی اس کے لیے تو اصل میں انسان کو جو کچھ اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دے دی ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہو تو پھر اس پر کچھ اور دروازے کھلتے ہیں کچھ اور جو ہے پہلو منتشک ہوتے ہیں پھر آدمی جب اس پر اضافہ کرتا ہے اپنے عمل میں تو پھر اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں یہ درجہ بدرجہ انکشاف ہوتا ہے اور یہ جو ہے کوئی ایک شخص جیسے کہ مولانا مودود نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے تفیم القرآن کے مقدمے میں قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنی لائبریری میں آرام کرسی پر بیٹھ کر اور لغت کی کتابیں بھی ہوں ریفرنس بکس بھی ہوں ان کے حوالے سے وہ قرآن کو سمجھ لیں قرآن اپنے آپ کو ریویل کرتا ہی نہیں اس طور پر وہ تو جس جدو جوہد میں چاہتا ہے کہ آپ مبتلا ہو جائیں لگ جائیں اس میں آپ بالفیل لگ جائیے اور پھر یہ کے ساتھ بیان بھی کرتے رہیے اس کا دس بھی دیتے رہیے تو رفتہ رفتہ اس میں جو ہے مضامین آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی آخری بات اس وقت یار کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہ کبھی اگر دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ توفیق دے تم میں کوئی تفسیر لکھوں تو صرف اس صورۂ مبارکہ کی ورنہ مجھ سے بہت کہا گیا جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ تم تفویر لکھو لیکن میں نے کہا میرا یہ مقام ہی نہیں ہے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ مقام نہیں ہے البتہ یہ کہ اس صور مبارکہ کے بارے میں ایک چھپی ہوئی قلب کی آرزو ہے کہ کبھی اللہ موقع دے دے اس کے لیے تو میں اس صورہ مبارکہ کے مضامین کو جو بھی کچھ مجھ پر اس کا پہلو جو ہے جو بھی اس کے مختلف گوامز جو ہے منتشف ہوئے ہیں انہیں قلم بند کر دوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کی مجھے توفیق قطا فرمائے آخری بات یہ کہ مجھے اب اس سورہ مبارکہ کے دس کے آغاز کے موقع پر ایک خوف بھی محسوس ہو رہا ہے اور یہ خوف دو اعتبار سے ایک تو ط کا خوف ہے کہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت بڑھتی چلی جائے میں کوشش کروں گا حت المکان کے وہ بات جو ہے وہ ایک حد تک رہے اور کوشش میری یہی ہوگی کہ بارہ نشستوں میں اس کی تکلیف ہو جائے لیکن میں اس کا یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا ایک یہ بھی ہے کہ اس کی عظمت کا روب بھی ہے خاص طور پر پہلا حصہ جو ہے اس کو بیان کرنا جو ہے واقع آسان کام نہیں آپ دعا آ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اشراعت آ فرمائے بشراہلی صدری و یسرلی امری وحلطانی اقول قلی حاضہ